بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات دوستوں اور ساتھیوں اسلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کے لیکچر نمبر 32 میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ لیکچر ڈیٹا ویئر ہاؤز لائف سائیکل کے سیکونس آف لیکچرز کا پہلا لیکچر ہے تو میں کچھ آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس لیکچر کا مقصد کیا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس لیکچر کو سٹارٹ کریں گے ابھی تک جو ہم نے ٹاپکس اس کورس میں ڈسکس کیے ہیں وہ بعض ٹاپکس ایسے ہیں کہ ان ٹاپکس کے اوپر پورے پورے کورسز ہو سکتے ہیں اور کورسز ہوتے بھی ہیں ایسے ٹاپکس کے جن کے اوپر صرف ایک ٹاپک پہ آپ کو کئی کئی کتابیں مل جائیں گی ایسے ٹاپکس کے جس پہ بہت ریسرچ بھی لوگوں نے کی ہے بہت کام کیا ہے وہ ٹاپکس کون سے ہیں مثال کے طور پہ ای ٹی ایل ای ٹی ایل کے اوپر پورا پورا, پورا ہوتا ہے. اور ایسے ٹاپکس کون سے ہیں مثال کے طور پر ڈیٹا مائننگ جو کہ ایک ہیوج ہیوج ڈسپلن ہے ہم نے تو اس سمندر کے صرف کنارے کو چھو کے دیکھا ہے اس کے علاوہ اور کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ پورا کورس ہو سکتا ہے مثال کے طور پر انڈیکسنگ اس پہ پورا کورس ہو سکتا ہے کہ انڈیکسنگ کیسے ہوتی ہے جو ڈیٹا کوالٹی تھا جس کو کہ ہم نے ٹرانسفارمیشن کے بعد ڈیٹا کوالٹی پڑھی تھی اس پہ پورا کورس ہو سکتا ہے اس پہ آپ کو کئی کتابیں مل جائیں گی کہ ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کیا ہے اس کے کی ایشوز کیا ہیں اس طرح ڈیٹا ماڈلنگ ڈیٹا ماڈلنگ بھی پورا کورس ہوتا ہے کئی کتابیں ہیں اس کے اوپر کہ ڈیٹا ماڈلنگ کیسے ہوتی ہے کیا کیا ہو سکتی ہے کیسے کرنی ہے آپ نے ٹیلی کمیونیکیشن کے بزنس میں ڈیٹا ماڈلنگ کیسے کرنی ہے ایجوکیشن میں کیسے کرنی ہے انشورنس میں کیسے کرنی ہے پورے پورے کورسز اس کے اوپر ہیں اسی طرح جو ہم آج سیکونس سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچرز کا جو کہ لیکچر 32 سے سٹارٹ ہوگا یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس لائف سائیکل اس کے اوپر پورا کورس ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیسے بنایا جاتا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں صرف ٹیکنالوجی نے استعمال نہیں ہونا اس میں لوگوں کا انوالومنٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر ایشوز ہیں بزنس کے اس میں آئی ٹی کے لوگ ہیں اس میں بزنس کے لوگ ہیں اس میں پرابلمس کو سالو کرنا ہے اس میں آفس پالیٹکس آتی ہیں اس میں ڈپلومسی آتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں بہت ساری چیزیں مل کے پھر ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس بنتا ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا جو لائف سائیکل ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جیسے کہ لائف سائیکل سے مراد جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی ایک انڈا ہے انڈے سے ایک چوزہ نکلتا ہے چوزے سے پھر مرغی بنتی ہے اس کے بعد پھر وہ انڈا دیتی ہے اس سے چوزہ نکلتا ہے تو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ پہلے انڈا ہوتا تھا کہ پہلے مرغی ہوتی تھی تو ہم اس ڈسکشن میں یقیناً نہیں جائیں گے کہ ادر دا چکن فسٹ اور دا ایگ فرسٹ لیکن یہ آپ کو میں نے لائف سائیکل کی مثال دی ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کو اس طرح بنانا چاہیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیٹا ویر ہاؤس نہیں ایسے نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کی میتھڈالوجی یہ ہونی چاہیے کچھ کہتے ہیں نہیں اس کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی باٹم اپ ہونی چاہیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک ایوالونگ فیلڈ ہے یہ ابھی بہت زیادہ میچور نہیں ہوئی ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے اٹ از اے ریالٹی پاکستان میں بہت سے بزنسز ہیں جو کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ نادرا آپ کو پتا ہوگا یا نیڈرا ایک سب سے بڑی مثال ہے اس کے علاوہ اور بھی سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ڈیٹا ویر ہاؤزز کو استعمال کر رہے ہیں تو آج کا جو لیکچر ہے وہ اس سیکونس کا پہلا لیکچر ہے کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کو کیسے بنایا جاتا ہے میں آپ کو ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ایک کمپیوٹر سائنس اسپیکٹ ہے جو کہ بہت ٹیکنالوجی اورینٹیڈ اسپیکٹ ہے مثال کے طور پہ جو ہم نے باتیں کی تھیں انڈیکسنگ کے ریفرنس سے یا جو ہم نے باتیں اور کی کمپلیکسٹی انالیسس کے ریفرنس سے جو پرفارمنس کے ریفرنس سے ہم نے باتیں کی یہ کمپیوٹر سائنس اورینٹیڈ باتیں تھیں اسپیکٹ سے ہم نے دیکھا تھا ڈیٹا ویئر ہاؤس کو تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا جو ایک بیسک کورس ہے وہ صرف اور صرف کمپیوٹر سائنس کے اسپیکٹ سے بھی ہو سکتا ہے جو صرف کمپیوٹر سائنس کے اسپیکٹس کو کور کریں اگر آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ایک بزنس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ کیس اسٹڈیز کی بیسس کے اوپر پورا ایک کورس ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں فلانا بزنس کی کیا پرابلمس تھیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کیسے بنایا گیا اور اس سے کون سی پرابلم ریزالو ہوئیں اس سے کیا فائدے ہے۔ اس پہ کیا ریٹرن آف انویسٹمنٹ آئی یہ ساری چیزیں بھی ایک بزنس اسپیکٹ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیکٹ ہے جس میں کہ اتنی زیادہ کمپیوٹر سائنس انوالو نہیں ہوتی تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو ایک بیسک کورس ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ہے اس کو بھی آپ ان تین اینگل سے دیکھ سکتے ہیں تو کوشش ہماری یہ ہے اس کورس میں کہ وہ تینوں اینگل کسی نہ کسی طرح اس میں آ جائیں اور وہ آئے بھی ہیں اس کے اندر تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی انڈیکسنگ میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے ای ٹی ایل میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے یا ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لائف سائیکل میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جس پہ پورا پورا کورس ہوتا ہے ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کہ سب کچھ ایک کورس میں ڈال دیں ہاں جو ایڈوانس کورس ہوگا ڈیٹا ویئر ہاؤس کا اس میں یہ چیزیں یقیناً اور ڈیٹیل میں شامل کی جا سکتی ہیں اور کچھ ٹاپکس بھی اس میں ایڈ کیے جا سکتے تو اس تمہید کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو آج کے لیکچر میں نے چیزیں کرنی ہیں یعنی کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لائف سائیکل ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس میں ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہاؤ اٹس ڈفرنٹ وہ ایک بل انمون کی اپروچ تھی کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کو ایسے بنانا چاہیے رالف کمبل ایک اتھارٹی ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی فیلڈ میں وہ کہتے ہیں ڈیٹا ویئر کو ایسے بنانا چاہیے اس طرح ایک خاتون شاکو اٹری ان کا خیال نہیں ڈیٹا ویر کے تین فیزز ہوتے ہیں اس کو ایسے بنانا چاہیے اس طرح ولیٹی پو ہے ہاں. وہ کہتی نہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کو تو اس طرح بنانا چاہیے کہ آپ یوزرز کے جو ان کی جاب ریکوائرمنٹس ہیں ان تک کو دیکھیں اس کو لے کے چلیں تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہ کسی راہ چلتے بندے کے آپ کو طریقے بتا رہا ہوں میں آپ کو بڑے مستند اسٹیبلشڈ اتھارٹیز جو اس فیلڈ کی ہیں ان کا میں نے مخصر طور پر ذکر کیا ہے اور آج کے لیکچر میں ان کو ہم شامل کریں گے اور آگے جو لیکچر آئیں گے اس میں ایک کو پک کر کے زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کے ساتھ میں لیکچر شروع کرتا ہوں آج کا امید ہے کہ جو میں نے باتیں کہیں ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی ڈیٹا ویئر ہاؤس اینڈ انفارمیشن جو ٹپیکل انفارمیشن سسٹمز ہیں اس میں جب ہم کوئی چیز کرنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ریزلٹس کس طرح کے ہیں تو رزلٹس کو سامنے رکھ کے پھر سٹیپس کیے جاتے ہیں یہی بات سمجھ رہے ہیں جیسے کہ او ایل ٹی پی سسٹمز میں تھا یا جیسے کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں بڑی ویل well ڈیفائنڈ چیزیں ہیں ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے انوینٹری کو مینیج کرنا ہے اس کے یہ ایشوز ہیں ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بنانا ہے اس میں اکاؤنٹ بیلنس کرنے ہیں اس میں لیجر ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں اور وہ جو ریزلٹس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتے ہیں ریزلٹس کس طرح کے آئیں گے اور ان ریزلٹس کو پہلے آپ جانتے ہیں اور پھر سسٹم بناتے ہیں یہ ٹپیکل انفارمیشن سسٹمز میں ایسا ہوتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ جن کا جن کو ریسرچ میں انٹرسٹ ہے یا جنہوں نے ریسرچز کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا تو جب ریسرچ کی جاتی ہے تو ریسرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ری سرچ ایک چیز کو ڈھونڈے اور دوبارہ ڈھونڈے ظاہر ہے کہ چیز وہی ڈھونڈی جاتی ہے جو کہ آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتی تو ریسرچ میں آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ رزلٹ کیا آئے گا چونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ رزلٹ کیا آئے گا اسی لیے آپ ایسے سٹیپس فالو کرتے ہیں جو بڑے ریگرس ہوتے ہیں اور بڑے ویل well ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اور بڑے فارمل سٹیپس ہوتے ہیں اور ان سٹیپس کو لے کے پھر آپ ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں پھر ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کے اسٹیپس اتنے صحیح ہوں کہ آپ کے جو قدم ہیں وہ ایک صحیح سمت میں جائیں تو جو ڈیٹا ویئر ہے اس میں میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ دس از اباؤٹ نالج ڈسکوری ہاں ڈیٹا مائننگ تو از پیور نالج ڈسکوری لیکن ڈیٹا ویئر ہاؤز از پارٹ آف ڈیسیجن سپورٹ یہاں بھی آپ کو ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوتی اور چونکہ آپ کو وہ چیزیں پہلے پتہ نہیں ہوتی اس لیے جو ٹپیکل انفارمیشن سسٹمس کا جو سائیکل ہے سسٹم ڈیولپمنٹ کا وہ آپ فالو نہیں کر سکتے وہ یہاں چل نہیں پاتا تو جب آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس بناتے ہیں تو یہ اٹس اے ہینڈز آن اپروچ اس کو آپ دور سے بیٹھ کے کوئی تھیوریٹیکلی چیز کو نہیں بنا سکتے اٹس اے ہینڈز آن اپروچ اس میں ریگولر انٹریکشن ہوتی ہے جو آئی ٹی کے یوزرز ہیں اور جو بزنس یوزرز ہیں ان کی انٹریکشن ہوتی جو کہ ایکسپلوریٹری اپروچ ہوتی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مطلب ہے کہ یہ ٹریڈیشنل انفارمیشن سسٹمز کی طرح اس میں کام نہیں ہوتا آپ کچھ کرتے ہیں آپ کو کچھ نظر آتا ہے اس کے بعد آپ کچھ اور کرتے ہیں آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے وہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آف کورس آپ کے بزنس کے بارے میں ہے آپ کو اسٹریٹجی فالو کرنے میں چیز مدد دیتی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ یہ ایک فرق ہے بہت بڑا ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے میں اور انفارمیشن سسٹمس کے ساتھ ایک پوائنٹ اور میں بتاؤں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ تو ایک تو میں نے آپ کو فرق بتایا ڈیٹا ویئر ہاؤس کا انفارمیشن سسٹمز کے ریفرنس سے ایک تھوڑی سی میں آپ کو پولائٹ انداز میں بتاتا ہوں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کیا فرق ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک خاصی حد تک ویل اسٹیبلش ڈسپلن ہے اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو طریقے ہیں جو میتھڈالوجیز ہیں وہ انفارمیشن سسٹمز بنانے کے لیے کامیابی سے استعمال کیے جاتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک ایسا ڈسپلن ہے جو کہ اتنا میچور نہیں ہے اس میں پرابلمس ہیں اور یہی پرابلمس آپ کے لیے اپرچونٹیز کا پیش خیمہ ہیں آپ کو اپرچونٹیز پیش کرتے ہیں یاد رکھیں جس چیز کو آپ فارملائز کر سکیں جس کو آپ بڑا طریقے سے بیان کر سکیں اس کو آپ آٹومیٹ بھی کر سکتے ہیں اس لیے ایسے بہت سے ڈسپلنس یا ایسے بہت سے طریقے جن کو فارملائز کیا جا سکتا ہے آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے وہ انسان کیوں کریں انسان تو بڑی غلطیاں کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے ٹولس بنا دیے جاتے ہیں ان کو آٹومیٹ کر دیا جاتا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ساتھ یہ بات نہیں ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس از این ایوالونگ ڈسپلن اور جو کنونشنل اور جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں سسٹمس بنانے کے وہ یہاں نہیں چلتے اور اگر کچھ لوگ رجڈ ہیں اپنے خیالات کے ساتھ کہ نہیں ہم نے وہی طریقے استعمال کرنے ہیں تو وہ طریقے چل نہیں پائیں گے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا طرز کو ہن پہ اڑنا منزل بڑی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں تو بات میں نے بہت بڑی کر دی منہ میں شخص میں بہت چھوٹا سا ہوں جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ نئے طریقے ایڈاپٹ کرنے ہیں اور اگر ان طریقوں کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے تو جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کو اسٹیبلش کرنے کی کمپلیکسٹی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو فیل دا سسٹمس اور اسی لیے بہت سارے سسٹمز فیل ہو جاتے ہیں کہ جو کہ ان میتھڈالوجیز اور طریقوں کو ایڈاپٹ نہیں کرتے اب اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی اسٹیبلشڈ ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی ون سائز فٹس آل یہ طریقہ آپ یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیلی کام کے ویروز میں استعمال کر سکتے ہیں انشورنس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسی بات نہیں ہے ہاں ڈیٹا بیروز کے کچھ موٹے موٹے لوگوں نے کچھ طریقے بتا دیے ہیں کہ جی ایک اس طرح سے لوگ اس اپروچ کو لے کے چلتے ہیں یہ ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے لوگ اس طرح سے اس اپروچ کو لے کے چلتے ہیں یہ یوزر ڈریون اپروچ ہے لوگ بعض کیسز میں گولس کو لے کے ساتھ چلتے ہیں یہ گول اورینٹیڈ اپروچ ہے تو ایسی بہت ساری اپروچز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ دس از ناٹ ٹریڈیشنل انفارمیشن سسٹم امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی میں مزید اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں جس سے کہ ہم ڈیٹا بیئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم میتھڈالوجیز کی طرف نہیں گئے ایک اسٹریٹجی ہے اور ایک میتھڈالوجی ہے تو دو طرح کی اسٹریٹجیز استعمال کی جاتی ہیں ایک کو کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن اور ایک کو کہتے ہیں باٹم اپ ٹاپ ڈاؤن اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے جس وقت آپ کو جو پرابلم جو آپ نے سولو کرنی ہے وہ بڑی ویل ڈیفائنڈ پرابلم ہے بزنس پروسیسز آر ویری ویل ڈیفائنڈ ٹیکنالوجی از آلسو ویری ویل ڈیفائنڈ سب چیزیں بڑی کلیئر ہیں سب چیزیں کے بارے میں آپ جانتے ہیں یوزر بھی جانتے ہیں آپ کو ایکسپیرئنس بھی ہے اس صورت میں ٹاپ ڈاؤن اپروچ استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد آتی ہے باٹم اپ اپروچ باٹم اپ اپروچ اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے کہ جس کمپنی نے ویئر ہاؤس کو انسٹال کرنا ہے دے آر ناٹ دا ٹیکنالوجی لیڈرس وہ ٹیکنالوجی کو ایویلیویٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ویئر ہاؤس بنے گا دیٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ دا فیوچر پروسیسز اینڈ دا فیوچر بزنس مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں جو پرابلم کی ڈیفینیشن ہے دے آر ناٹ ویری کلیئر ایز کمپیئر ٹو دا پریویس اپروچ تو اس وقت یہ باٹم اپ اپروچ استعمال کی جاتی ہے تو یہ دو یعنی کہ اسٹریٹجیز ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کو بنانے کی اب میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میتھڈالوجیز کون سی ہیں تو اس کی مختلف ڈیولپمنٹ میتھڈولوجیز ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں اس ڈومین میں اس میں ایسی ڈیولپمنٹ میتھڈالوجیز بھی ہیں جو کہ اس انوائرمنٹ میں اتنی کامیابی سے نہیں چل سکتیں لیکن میں پھر بھی آپ کو ان کے سب کے بارے میں بتاؤں گا تو جو ہم میتھڈالوجیز ڈسکس کریں گے پہلی تو ہے واٹر فال ماڈل یہ آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھی ہوگی اس کے بعد آئے گی اسپائرل uh, ٹیکنیک یہ بھی آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھی ہوگی پھر آتی ہے ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ٹیکنیک یہ خاصی کامیابی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹ کرنے کے لیے خاص بات اس کی کیا ہے کہ یہ الٹریٹو ہے جیسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے غلطیاں کرتے ہیں بلکہ الٹریٹیولی آپ لوپ میں چل کے سسٹم کو امپروو کرتے ہیں اور سسٹم کیسے اور کیوں کر امپروو ہوتا ہے یہ میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ بتاؤں گا جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ایک مور اسٹرکچرڈ اپروچ آتی ہے جس میں کہ تقریباً دس کے قریب لوگ سسٹم کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اس کا کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے اس کے بعد کچھ میتھڈالوجیز ہیں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پہلے جیسے کہ ڈیٹا ڈریون میتھڈالوجی ہے گول ڈریون میتھڈالوجی ہے اور یوزر ڈریون میتھڈالوجی ہے یہ وہ میتھڈالوجیز ہیں وچ ہیو اٹریک ریکڈ یعنی کہ جس شخص نے کوئی ایک میتھڈالوجی بتائی ہے اس کا کوئی ڈیکٹس کا یعنی کہ اس کا ایکسپیرینس ہے دہائیوں کا اس کا ایکسپیرینس ہے اور اس نے بہت ساری امپلیمنٹیشنس کی ہیں ہاں دو شخص ایکسٹریم پہ ہو سکتے ہیں اور ایسا کیس بھی ہے کہ کچھ لوگ ایک سائڈ پہ ہیں کچھ لوگ دوسری سائڈ پہ ہیں اور ہر کوئی اپنے طور پہ صحیح بھی ہے تو ہمارا مقصد کسی کی سائڈ لینا نہیں ہے بلکہ آپ کو بتانا ہے کہ وہ سائڈس کیا ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی تو اس کے بعد میں آپ کو باری باری کر کے ان ٹیکنیکس کے بارے میں بتاتا ہوں ان میتھڈالوجیز کے بارے میں بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ان کی پٹ فالس کے بارے میں بھی بتاؤں گا جہاں کوئی پٹ فال اپلیکیبل ہوگی یعنی کہ جہاں کوئی مسئلہ آتا ہے ان شاء اللہ پھر ایک ہمارا لیکچر پورا کا پورا ہوگا اس چیز کے بارے میں کہ ڈیٹا ویئر इसमें لائف سائیکل میں پٹ فالس کیا ہوتی ہیں اس میں مسٹیکس کیا ہوتی ہیں اور, اور مسائل کیا ہیں اور ٹپس کیا ہیں تو اب میں آپ کو باری باری کر کے ایک ایک کر کے ان میتھڈالوجیز کے بارے میں بتاتا ہوں تو پہلی میتھڈالوجی جو ہم اس سسٹم میں ڈسکس کریں گے اس کو کہتے ہیں واٹر فال میتھڈالوجی واٹر فال میں کس طرح سے کام ہوتا ہے واٹر فال میں پہلے آپ ریکوائرمنٹس اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے ریکوائرمنٹس لینے کے بعد سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے سسٹم design کرنے کے بعد اس کا ایک ڈیٹیل ہوتا ہے پھر اس کی ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس طرح یہ سائیکل چلتا ہے اور اٹس کائنڈ آف اے لینئر اپروچ کہ پہلے ایک اسٹیپ پھر دوسرا اسٹیپ پھر تیسرا اسٹیپ اور اس طرح بات آگے بڑھ جاتی ہے یہ جو چیز ہے یہ جو میتھڈالوجی ہے یہ اس وقت اچھی طرح سے کام کرتی ہے وین دا ریکوائرمنٹس آر پریٹی ویل نون جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں یوزر بھی یہ جانتا ہے کہ اس نے اس کو کیا چاہیے اس کو ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے لیکچر کیا تھا اولا ایپ کے بارے میں تو میں نے آپ کو ایک سیکونس بتایا تھا کہ یوزر کس طرح ایک سوال کرتا ہے وہ سوال کس طرح کیوری میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اس سوال کا جواب آتا ہے اس جواب کے بعد پھر یوزر ایک اور سوال کرتا ہے پھر وہ کیوری میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور اس طرح ایک چیز چلتی چلی جاتی ہے اور یوزر کو فائنلی وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اس کو تلاش تھی جو اس مثال کو اگر آپ ذہن میں لے کے آئیں یا اگر اس لیکچرز کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یوزر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کیا پتہ ہونا چاہیے جب اس کو اپنی ریکوائرمنٹ ہی نہیں پتہ تھی تو وہ آپ کو ریکوائرمنٹ اپنی کیسے بتا سکتا ہے جب وہ آپ کو اپنے ریکوائرمنٹ ہی نہیں بتا سکتا تو واٹر فال ماڈل کیسے کام کرے گا نہیں کام کر سکتا اس کے کام نہ کرنے کے اور بھی کچھ وجوہات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وجوہات کیا ہیں ایک جو سب سے بڑی پرابلم واٹر فال ماڈل میں ہے کہ واٹر فال ماڈل بہت سلو ماڈل ہے سلو اس طرح کہ آپ نے یہ یوزر ریکوائرمنٹ لی سسٹم ڈیزائن کیا پھر ڈیٹیل ڈیزائن کیا پھر آپ نے یہ کام کیا پھر دوسرا کام کیا آپ کے اس میں مہینوں لگ گئے کیا پتہ آپ کا سال لگ گیا اس کے اندر آپ سسٹم بنا کے ڈسیزن میکر کے پاس لے کے آئے اور اسے کہا کہ آپ نے وہ جو ایک سال پہلے سوال مجھ پوچھے تھے نا جی ریکوائرمنٹ دی تھی وہ یہ لین سسٹم یہ آپ کے سامنے آ گیا یا آپ نو مہینے کے اس کے پاس جاتے ہیں یہ لیں سسٹم آپ کے سامنے آ گیا اب ایک بات ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بزنس کرنے کا طریقہ تھا یعنی کہ دا آپریشن ہاؤ ٹو رن دا آپریشن وہ نو مہینے یا سال میں کوئی اس میں ڈراسٹک قسم کے چینج یقیناً نہیں آئی ہوگی جیسے میں نے آپ سے مثال دی تھی انشورنس بزنس کی کہ پچاس سال میں بھی اس میں کوئی چینج نہیں آتی. چالیس سال میں بھی چینج نہیں آتی لیکن جو بزنس کوشچن آف انٹرسٹ تھا چھ مہینے پہلے نو مہینے پہلے دیٹ از نو لانگر این انٹرسٹنگ ایشو نو لانگر این انٹرسٹنگ کویشچن تو جو اب سسٹم بن کے آ گیا ہے نو مہینے بعد چھ مہینے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ وہی بات ہے کہ جی آپریشن تو بہت کامیاب رہا لیکن مریض اپنی جان سے چلا گیا تو ایسے آپریشن سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے دوسرا مسئلہ جو واٹر فال ماڈل میں ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کی جو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہر ایک کو جلدی ہے جواب جلدی چاہیے اس لیے کہ بزنس صرف کنفائنڈ نہیں ہے ایک مخصوص علاقے میں بلکہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے بزنس 24 گھنٹے چلتے ہیں ساری دنیا میں چلتے ہیں بلکہ وہ جو ایک محاورہ تھا کہ دی سن نیور سیٹس تو بزنس تو ساری ٹائم پہ چل رہے ہیں اس لیے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دے دے کہ جی واٹر فال ماڈل بنا کے لیں پانی گرائیں سسٹم بنائیں اور اس کے بعد میرے سوالوں کا جواب دیں چھ مہینے کے بعد سال کے بعد ایسے بات نہیں چلے گی اس لیے جو واٹر فال ماڈل ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا ڈیٹا ویر ہاؤس بنانے کے لیے جو کہ بڑا میچور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹیبلش طریقہ تھا میری بات سمجھیں آپ اس کے بعد سپائرل ٹیکنیک آتی ہے spiral technique is a sequence of waterfall models ماڈلس اور اس میں ایک ایٹریٹو پروسیس ہوتا ہے اس میں ایک رسک انالیس کی جاتی ہے اس میں یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ the requirements ریکوائرمنٹس آل ادا ریکوائرمنٹس آر ناٹ نون ان ایڈوانس ساری ریکوائرمنٹس کا ابھی نہیں پتہ یوزرس کو اس لیے کہ اگر یوزرس کو اپنے ریکوائرمنٹس پتہ ہوں تو ایک وہ ویل اسٹیبلش سسٹم ہوگا جو وہ بنوانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی جب آپ نے ڈیٹا ایکسپلور ہی نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے آپ نے کدھر نہیں جانا ہے جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے تو آپ ریکوائرمنٹس اپنی کیسے دے سکتے ہیں تو اس ماڈل کے اندر یہ ان بلٹ چیز ہے ٹھیک ہے جی کہ اس کو آئٹریٹولی کرنا ہے یہ ایک دفعہ میں صحیح نہیں ہوگا اور اس میں یہ بھی ان بلٹ ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یوزرز دیں گے جب اس سسٹم کی آئٹریشنس چلیں گی جب یوزر اس کو استعمال کریں گے تو یہ ایک ان فیچرز کی وجہ سے ان خصوصیات کی بیس پہ جو اسپائرل ماڈل ہے یہ اٹس ون آف دا ماڈلز آف چوائس جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کرنے میں اس کے لائف سائیکل میں استعمال کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ ہم اب یہ بات کر رہے ہیں ہم ماڈلس کو دیکھتے جا رہے ہیں اور ان ماڈلس کو ہم علیحدہ کرتے جا رہے ہیں جس سے کہ ہماری بات نہیں بنے گی ٹھیک ہے جی اس لیے کہ جو ہم نے بڑی ٹیکنیکس پڑھی تھی جی کہ ڈی نارملائزیشن اور بڑی ٹیکنیکس پڑھی تھی ہم نے انڈیکسنگ کی اور ہم نے بڑی جوائن کی ٹیکنیکس پڑھی تھی اور ہم نے بڑے بڑے, بڑے باتیں کی تھیں تو ان باتوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پہلے تو ویئر ہاؤس بنائیں گے نا آپ تو ہم یہی تو باتیں کر رہے ہیں اب میں سکھا رہا ہوں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو نوٹس پڑھیں گے ریفرنس بکس دیکھیں گے تو آپ کو بات اور سمجھ میں آئے گی یہ ویئر ہاؤس کو بنانا کیسے ہے اس میں یہ ساری چیزیں ڈالنی کیسے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہم نے بات کی سپائرل ماڈل کی اس کے بعد ہم اگلے ماڈل کے بارے میں بات کرتے ہیں ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ یا ریڈ ریڈ میں کیا ہوتا ہے ریڈ میں پہلے تو اسکوپ کو دیکھا جاتا ہے واٹ از اسکوپ آف دا پروجیکٹ میں آپ کو اس کی اور ڈیٹیل بتاتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کی اسکوپ کیا ہے اس کے بعد اس کی انالیسس کی جاتی ہے انالسس کرنے کے بعد سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈیزائن ہوتا ہے پروٹوٹائپ ہوتا ہے امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ پھر اٹریٹیولی اس کو امپروو بھی کرتے ہیں یہ باتیں چلیں ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے لیکن اس کا فرق کیسے ہے ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ اگر ہم اٹریشن کو بھی نکال دیں ہاؤ اٹس ڈفرینٹ فرام واٹر فال ماڈل ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے جی یہ فرق اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ سکوپ دیکھتے ہیں پرابلم کا اس کی انالسس کرتے ہیں اس کے بعد سسٹم ڈیزائن ہوتا ہے واٹر فال میں آپ نے سسٹم کی ریکوائرمنٹس لی اور سسٹم ڈیزائن کر دیا یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے یہاں آپ نے سکوپ دیکھا پرابلم کا اس کی انالسس کی اس کے بعد پھر آپ آگے لے کے چلے ٹھیک ہے جی یہ میری بات سمجھ رہے ہیں اب جب انالسس کرتے ہیں آپ جو آپ کو چیز چاہیے تو اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے انالیسس کرنی ہے وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں اپنے سسٹم کو ایک پرٹیکولر طریقے سے یا بزنس پروسیسز کو ایک پرٹیکولر طریقے سے استعمال کرنے کے چلانے کے کہ وہ اس کو اتنا دور سے نہیں دیکھ پاتے اتنا دور سے نہیں دیکھ پاتے کہ ان کو اپنی کل کی ریکوائرمنٹس بھی نظر آ جائیں ٹھیک ہے جی آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ جب شرلیک ہوم نے ڈاکٹر واٹسن کے سامنے ایک چیز رکھ دی تھی اور کہا تھا جواب تمہارے سامنے پڑھ کے دکھاؤ وہ جواب نہیں پڑھ سکا تھا تو یہ جو اس میں جو انالسٹ ہیں وہ بھی اس پٹ فال میں گر سکتے ہیں یہ اس پرابلم ان کو آ سکتی ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ کو انالائز ہی نہ کر پائیں کل کا سوچتے ہوئے تو یہ ایک یعنی کہ ریڈ میں ایک پرابلم ہوتی ہے تو ریڈ کے بارے میں میں کچھ اور بتاتا ہوں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ریڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے پانچ وچ از دا فائیو اسٹیپ پروسیجر جو کہ لوگ کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اچھا اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں پروٹوٹائپ سسٹمز بنتے ہیں ریڈ کے اندر اور جو پروٹوٹائپ سسٹم بنتا ہے وہ جو پروٹوٹائپ سسٹم ہے وہ اگلے سسٹمس کی ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتا ہے وہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ آگے ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی بن کے آتا ہے جو چیزیں بنیں گی اس کی جو آپ نے جو آؤٹ کمز ہیں ان کو مینیج کرنا ہے پراپرلی اور مینجمنٹ کو بتانا ہے تاکہ ان کی ایکسپکٹیشنز بھی میٹ ہوتی رہیں اور ان کو پتہ بھی چلتا رہے کہ کیا ہونا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ ہینڈ اینڈ گلو کے طریقے سے آپ نے جو آپ یعنی کہ آئی ٹی یوزرس اور بزنس یوزرز نے ساتھ ساتھ چلنا ہے یہی اس سسٹم کو کامیاب کرے گا تو اس کا وہ 5 واٹ آر کی اسٹیپس جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ان کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو 5 کیس ٹو سکسیزفل ریڈ پانچ کیز کیا ہیں پہلا کی اسٹیپ پہلا کی اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ٹیم اسمبل کریں جس میں بڑے برائٹ اور بڑے اسمارٹ لوگ ہوں ٹھیک ہے یہ آئی ٹی کے لوگ ہوں گے اس میں ڈی ایس ایس کے انالسٹ بھی ہوگا اس میں فور جی ایل کا پروگرامر بھی ہوگا اس میں ماڈلر بھی ہوں گے لیکن کوئی اتنا بڑا ہجوم نہیں ہوگا چند لوگ ہوں گے اور وہ سمارٹ لوگ ہوں گے آپ پہلے ایک ٹیم بنا لیں اس کے بعد جو اینڈ یوزرز ہیں ان کی ایک چھوٹی سی لیڈ ٹیم آئیڈینٹیفائی کریں جو کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یوزر ریکوائرمنٹ کیا ہے اور جب وہ بتائیں گے تب آپ نے سننا بھی ہے یہ نہیں کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے باہر نکال دیں اور آپ ان کو ٹیکنالوجی کی جارکون دینا شروع ہو جائیں نا, نا نا نا نا ایسے کام نہیں کرنا ان کی بات سننی ہے ان کی بات سمجھنی ہے یہ تو ہو گیا ہے دوسرا سٹیپ تیسرا سٹیپ یہ ہے جس کو کہ آپ سن کے کہیں گے ہاں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے ایک انٹرفیس بنانا ہے جو کہ آپ اینڈ یوزر کو دکھائیں گے آپ نے ایک یوزر مینول بنانا ہے اور بڑے آپ یو بی امیزڈ کہ جی اس سے آپ کو کتنا پتہ چلے گا یوزر کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں اور یوزر چاہتا کیا ہے جب آپ یہ تیسرا اسٹیپ کر لیں گے اب آپ جو کہ آپ انوائرمنٹ میں کام کر رہے تھے اس کے ساتھ جو ویژول ٹولس آئے تھے ان ویژول ٹولس کو لے کے آپ پروٹوٹائپ سسٹم بنائیں گے جو کہ پہلا پروٹوٹائپ سسٹم ہوگا آپ نے اس میں وی سی پلس پلس استعمال نہیں کرنی یا آپ نے سیکول یا جاوا استعمال نہیں کرنی آپ نے ہائی لیول پروگرامنگ آپ نے ویژول ٹولز بنانے ہیں آپ نے ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کرنی ہے یہ جب پروٹوٹائپ سسٹم بن جائے گا یہ اب آپ اینڈ یوزر کو دیں گے وہ اس کو استعمال کرے گا اور وہ اپنی ریکوائرمنٹس اس پروٹوٹائپ سسٹم کو استعمال کر کے دیکھے گا اور وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں دوز ریکوائرمنٹس ول بیکم دا ان پٹ فار دا نیکسٹ ورژن اور دا نیکسٹ پروٹو سسٹم یاد رکھیں جو پروٹوٹائپ سسٹم ہوتا ہے وہ فائنل سسٹم نہیں ہوتا دیٹ از گوئنگ ٹو بی یوز ایز این ان پٹ ٹو دا نیکسٹ ہاں اب جو آپ نیکسٹ سسٹم بنائیں گے یہ نیکسٹ سسٹم کے لیے آپ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز استعمال کریں گے جیسے کہ وی سی پلس پلس جاوا تو ہم نے ساتھیوں بات کی واٹ آر دا فائیو کیز جو کہ ریڈ میں کامیابی سے استعمال کی جاتی ہیں تو یہ تو وہ کچھ کنونشنل سے طریقے تھے جس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں اب میں آپ کو ان تین میتھڈالوجیز کے بارے میں بتاؤں گا جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اور وہ میتھڈالوجیز کون سی ہیں پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈیٹا ڈریون میتھڈالوجی کے ساتھ ڈیٹا ڈریون میتھڈالوجی جو ہے یہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں یعنی کہ ب انمون یہ ان کی بتائی ہوئی ٹیکنیک ہے انہوں نے بتائی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کلاسیکل سسٹمز ہوتے ہیں دو سسٹمز آر driven یعنی کہ جو یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان سسٹمز کی ڈیولپمنٹ کو ڈرائیو کرتی ہے دیٹ از اے ڈرائیونگ فورس یعنی کہ یوزر کہتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے مجھے یہ کر کے دیں مجھے یہ چاہیے وغیرہ وغیرہ تو جو کنونشنل سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپمنٹ کا سائیکل ہے وہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ چلتا ہے لیکن بل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور جب میں نے آپ کو ڈفرینسز بتائے تھے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کنونشنل سسٹمز کے ساتھ تو میں نے وہ بل انمون کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیفرنٹ تھا جس کو کہ ہم نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ جی دس از دا ریورس آف ایس ڈی ایل سی یعنی کہ سی ڈی ایل ایس جو میں نے آپ سے کہا تھا یاد ہوگا آپ کو تو اس سسٹم کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے سسٹم ڈویلپمنٹ کو یوزر ریکوائرمنٹ اس لیے ڈرائیو نہیں کرتی کہ یوزر کو نہیں پتہ ہوتا پہلے کہ مجھے کیا چاہیے جب یوزر کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا چاہیے تو یوزر آپ کو کیا بتائے گا ٹھیک ہے جی یا یوزر کچھ آپ کو ایسی باتیں بتا دے گا جو کہ شاید آگے جا کے پتا چلے گی وہ صحیح باتیں نہیں تھیں اس پر دا ریکوائرمنٹ تو یہ تو ایک خام خا کا ایک پرابلم کریٹ کرنے والی بات ہے اس میں سوال لیکن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسٹارٹ کہاں سے کریں گے شروع کیسے کریں گے ویئر ڈو یو اسٹارٹ فرام اس کے بارے میں میں کچھ آپ کو سلائڈس میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن اس کو اسٹارٹ کریں گے اس کے ڈیٹا ماڈل کے ساتھ ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ کمپنی میں ایم آئی ایس سسٹمس موجود ہیں وہاں ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز اویلیبل ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ماڈلنگ تو کی بھی ہوگی وہاں پہ کچھ ریلیونٹ مطلب الیکٹرانک فام میں کچھ چیزیں یقیناً اویلیبل ہوں گی اور وہ جو چیزیں اویلیبل ہوں گی ان چیزوں کو لے کے سسٹم کو بنایا جائے گا پہلا پروٹو ٹائپ سسٹم بنے گا اور جب وہ سسٹم بن جائے گا اس کے بعد آپ اس میں یوزر کی ریکوائرمنٹس ایڈ کریں گے اس میں کمپنی گولز ایڈ کریں گے تو اس میں ایک طرح کی یہ ایک ریجیٹیٹی ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ پہلے پتا ہو کہ کمپنی گول کیا ہے یہ سب کو پتہ ہوتا ہے یا یوزر ریکوائرمنٹ کیا ہے لیکن یہ جو میتھڈالوجی ہے ڈیٹا ڈریون اس میں ہم کہیں کہ نہیں نہیں نہیں ہم نے تو پہلے ماڈل کو دیکھنا ہے ہم نے ٹرانزیکشنس کو دیکھنا ہے اس کے بعد سسٹم بنے گا اور اس کے بعد جو پروڈٹائپ بنے گا اس میں گولز ایڈ کیے جائیں گے تو یہ تو ہوگی ڈیٹا ڈریون اپروچ اس کے بعد آتی ہے گول driven اپروچ یہ اپروچ کیا ہے گول driven اپروچ میں ایک ماڈلنگ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں سیمینٹک آبجیکٹ ماڈلنگ اپروچ تو جیسے کہ ہم نے ڈیٹا ڈریون اپروچ میں ڈیٹا ماڈل کو دیکھا تھا اور ہم نے ٹرانزیکشنس کو دیکھا تھا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے کی گولز کیا ہیں اور کمپنی کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہے اپنے کسٹمرز کو یہ وہ آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ دیتا ہے جہاں سے اسٹارٹ ہونا ہے اس ساری بات میں اور پچھلی بات میں یہ دیکھیں کہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یوزر ریکوائرمنٹ ہے تو جب آپ نے کمپنی کے گولز اور سروسز کو دیکھ لیا اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کسٹمرز ہیں بلکہ اس کی انالیسز کرتے ہیں کہ جو بزنس پروسیسز ہیں اس ان پروسیسز کے ساتھ کسٹمرس کی انٹریکشن کس طرح سے ہوتی ہے ان پروسیسز کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی انٹریکشن کس طرح سے ہوتی ہے یہ جو چیزیں ہیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اب آپ نے آگے کیسے چلنا ہے آگے جا کے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا میں ہائرکیز کون سی ہیں یا کون سی چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں آپ غور کریں ہم یہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہوگی ایک جو گولڈ ڈریون اپروچ ہے گولڈ ڈریون اپروچ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی گول ڈریون اپروچ ہے جو کہ رالف کمبل کے اپروچ ہے اور رالف کمبل بھی بہت مستند اور اسٹیبلشڈ اور سکہ بند ڈیٹا ویئر ہاؤس کے فاؤنڈرز میں سے ہیں یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ملٹیپل فاؤنڈرز ہیں انٹرسٹنگ انف جو کہ بات صحیح ہے تو وہ ایک اپروچ جو چار سٹیپ کے اپروچ ہے کچھ لوگ اس کو پانچ سٹیپ کی پانچ اسٹیپس میں بھی دیکھ لیتے ہیں وہ اپروچ سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ کے جو بزنس کا پروسیس ہے وہ کیا ہے بزنس پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے بزنس پروسیس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد گرینولریٹی سیٹ کی جاتی ہے جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ہوگی آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ گرینولریٹی کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو ڈیٹیل ڈیٹا ہے اس کو آپ نے جس لیول پہ ریکارڈ ہو رہا ہے ٹرانزیکشن لیول پہ اگر وہ آورلی ہے آورلی ڈیٹا سٹور کرنا ہے ویئر ہاؤس میں یا اس کو ایگریگیٹ کرنا ہے آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر یا ویکلی بیسس کے اوپر تو یہ گرینولریٹی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی تو جب یہ گرینولریٹی اسٹیبلش کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد فیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ڈائمینشنس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے میں نے کو بتایا تھا کہ ڈائمنشن وہ ویلیو ہے یا وہ ایٹریبیوٹ ڈائمینشن میں جاتا ہے جو کہ ٹرانزیکشن کے دوران چینج نہیں ہوتا اور جو نمبرز ہیں ان کو ہم فیکٹس کہتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر وہ ڈائمنشن ماڈلنگ کی جاتی ہے اس کے بعد وہ پورا ایک پروسیس ہے کہ آپ نے آرکیٹیکچر جو ہارڈ ویئر کیا وہ کیا ہوگا انالیٹکس کے سسٹمز کیا ہوں گے پھر سسٹم بنتا ہے اور اس کے بعد سسٹم ڈپلوائے ہوتا ہے اور اس کی آپ پرفارمنس دیکھتے ہیں اس کو امپروو کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم نے بات کی گول ڈریون اپروچ کی گول ڈریون اپروچ میں ساری باتیں میں نے بتا دی آپ کو اب ہم بات کریں گے یوزر ڈریون اپروچ کے بارے میں یوزر ڈریون اپروچ میں ایک لفظ گول کا پھر استعمال ہوگا اس لیے کہ یہاں پہ یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ جو کمپنی کے گولز ہیں یوزرز جو ہیں وہ سارے کے سارے ان گولس کو لے کے فالو کر رہے ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ جو یوزر ڈریون اپروچ ہے یہ اس کی میں کچھ آپ کو روٹس بتاتا چلوں کہ یہ آئی کہاں سے ہے اس کے روٹس وال مارٹ کے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ہیں وال مارٹ ایک بہت بڑا چین سٹور ہے امریکہ کے اندر اور مجھے لیٹسٹ تو فگر نہیں پتہ لیکن کچھ عرصہ پہلے تک جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے بعد جو دنیا میں سب سے بڑا ڈیٹا ویئر ہاؤس تھا وہ وال مارٹ کے پاس تھا اور وہ بڑے کامیابی سے چلا رہے تھے اور انہوں نے بڑا کامیاب بزنس بھی کیا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف ایکٹیو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ تو چونکہ وال ایک کامیاب کہانی ہے ڈیٹا ویئر کے ریفرنس سے اس لیے اس کی جو میتھڈالوجی تھی اس کو بھی بعض لوگ ایز اے بینچ کے طور پہ دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو جو گولس تھے کمپنیز کے ازیوم کیا کہ یوزرس کے بھی وہی گولز ہیں یعنی کہ سارے کے سارے لوگ اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جس ڈائریکشن میں کمپنی جانا چاہتی تھی لیکن جب آپ سسٹم کو بناتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس یوزرز کی نیڈز کیا ہیں تو جو پہلا پروٹوٹائپ سسٹم ہے وہ بیسڈ ہوتا ہے بزنس یوزرز کی نیڈز کے اوپر اور اس کے بعد جو بزنس یوزرز ہیں وہ گولز کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ کوشچنس بتاتے ہیں کہ کون سے کویشچنز ہیں جن کے ہمیں جواب چاہیے یہ بات غور کریں کہ پروٹوٹائپ بننے کے بعد ہوئی ہے یعنی کہ جو ڈیٹا ویر ہاؤس بنانے کا طریقہ ہے وہ انٹرنسکلی آئٹریٹیو نیچر ہے آئٹریٹیو اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو سپائرل ماڈل ٹیکنیک ہے وہ یہاں پہ استعمال کی جاتی ہے لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو جب پروٹوٹائپ سسٹم بن جاتا ہے تو یوزرز کوشچنس اس کو استعمال کر کے سامنے ان کے آتے ہیں ان کوشچنس کو وہ پرائرٹائز کرتے ہیں کہ کن سوالوں کے جواب میں چاہئیں اور کن کے سوال میں پہلے جواب میں جواب چاہیے ان سوالوں کو پھر یہ دیکھا جاتا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیٹا ان دا کانٹیکسٹ آف ہائرکیز یعنی کہ ہم بات کون سی کر رہے ہیں اگین ڈائمینشنل ماڈلنگ کی بات کر رہے ہیں یہ بات وہی ہے جو کہ راولف کمبل نے بھی کی تھی اس کے ساتھ بھی جا کے یہ بات میچ ہو رہی ہے اس میں جو عجیب سی بات ہے وہ یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ آپ کمپنی کے گولز کو لے کے سسٹم کو بناتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس کو یوزر ڈریون اپروچ ہے اس لیے کہ اس میں کمپنی گولز شامل اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے کہ ہونے چاہیے تھے یہ یوزرز ڈیفائن کر رہے ہیں ریکوائرمنٹ کیا ہے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی اب ہم نے بہت ساری باتیں کی اور ہم اور بھی اس کو ڈسکس کریں گے تو ہم نے کافی میتھڈولوجیز کے بارے میں بات کی اسٹریٹجیز کو دیکھا بتایا میں نے آپ کو اس کے بارے میں اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم اب سب کچھ تو دیکھ لیے مطلب سٹارٹ کہاں سے کریں گے شروع بات کیسے سے ہوگی مطلب سرا کہاں سے پکڑیں گے ساری چیز کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں سرا کیسے پکڑنا ہے یعنی کہ where do you start from کیونکہ جب آپ سرا پکڑ لیں گے تو پھر آگے چلنا آسان ہوتا جاتا ہے آپ ایک اسٹیپ اٹھاتے ہیں ایک قدم اٹھاتے ہیں دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ شروع کیسے کریں گے اور مؤثر طور پہ بتاؤں گا میں کیونکہ اس کے بعد ہم بڑی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی میتھڈالوجی جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیولپمنٹ کا لائف سائیکل ہے تو سٹارٹ آپ ہوں گے پرابلم ڈیفینیشن کے ساتھ ابھی دیکھیں میں نے یوزر ریکوائرمنٹ کی بات نہیں کی بات کر رہا ہوں پرابلم ڈیفینیشن کی کہ یوزر یہ بتائے گا یہ کہے گا کہ جی ہماری یہ دو پرابلم سالو ہو جائیں یا وہ کہتے کہ نہیں ہماری چار پرابلمز ہیں ان پرابلمس کا ہمیں حل چاہیے یا ہمیں 10 پرابلمس کا حل چاہیے تو وہ جو پرابلمز ہیں ان پرابلمس کو نوٹ کر لیں ان کو لکھ لیں یعنی کہ بڑی کلوز انٹریکشن ہے آئی ٹی یوزر جو کہ آپ ہیں اور اینڈ یوزر یا بزنس یوزر کے ساتھ اور وہ جو آپ نے پرابلمز لکھی ہیں وہ بڑی کرسپ اور بڑی ویل ڈیفائنڈ پرابلم ہونی چاہیے ایمبیگوس نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پہ ہم یہ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ جی پرابلم یہ ہے کہ جی کمپنی کے ریونیو کم ہے اس کو بڑھایا جائے مطلب یہ بڑی ایک امبیگوسی پرابلم ہے یہ امبیگویسی اسٹیٹمنٹ ہے کہنے کو کلیئر بھی ہے کہ ہم نے ریونیو بڑھانا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کی پرسائز کیا چیز ہوگی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اگلی کیس میں کہ اس پرسائز سے کیا مطلب ہے تو نہ صرف پرابلم کو ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے اس کو کلیئر ہونا چاہیے بلکہ اس میں ایک یہ بھی میکنزم ہونا چاہیے جب آپ پرابلم بتائیں کہ آپ کیسے کوانٹیفائی کریں گے کہ جو آپ نے پرابلم کہی تھی وہ پرابلم واقعی اس کا حل نکال لیا گیا ہے یا اس پرابلم کو حل کر لیا گیا ہے یا اس کو ریزالو کر لیا گیا ہے تو یہ تو ہوگی بات پرابلم کو ڈیفائن کرنا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے پرابلم ڈیفائن کیا یوزر نے بتا دی کہ پرابلم کیا تھی اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کونٹیفائی سکسیز ٹھیک ہے جی سکسیز کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے وہ پرابلم یوزر کی سولو کر دی ہے اس کا حل بتا دیا اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ جو حل بتایا گیا ہے ٹھیک ہے جی وہ ہم یہ بات نہیں کریں کہ وہ حل صحیح ہے یا وہ حل غلط ہے لیکن اس کو آپ چیک کیسے کریں گے مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ جی آپ پرابلم کو حل کریں گے ٹو دا انٹائر سیٹسفیکشن آف دا یوزر یہ تو بڑا عجیب قسم کا کرائٹیریا نہیں میں تو مطمئن نہیں ہوں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں ابھی مطمئن نہیں ہوں یہ اٹس نیور اینڈنگ اسٹوری یہ تو کبھی بات ختم نہیں ہوگی کہ جی میں مطمئن نہیں ہو رہا تو ہاؤ ٹو کوانٹیفائی سکسیز اس کے کچھ میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اگزامپل کے ساتھ ہاں جی جو کرائیٹیریا ٹو میجر سکسیز وہ کرائٹیریا کیا ہوگا سکسس کو میجر کرنے کا وہ جو کرائیٹیریا ہے سکسس کو میجر کرنے کا یہ اس کا تعلق پچھلی والے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے یا جو تھا کہ اس کو کیسے سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ پرابلم کو اتنا واضح طور پہ ڈیفائن کیا جائے اس طرح سے اس کو بتایا جائے کہ اس کی جو ایڈھرنس ہے یعنی کہ جو آپ نے سلوشن نکال کے دیا ہے یا جو آپ نے ریکوائرمنٹس میٹ کی ہیں ان کو اس کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ میچ کریں اور چیک کیا جا سکے کہ ہاں جی یہ بات صحیح ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں جی پرابلم یہ ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے فائنینشیل ڈیٹا ہے وہ سارا کے سارا ویئر ہاؤس میں آ جائے ٹھیک ہے جی اب یہ ایک بڑی سی سٹیٹمنٹ ہے ڈیٹا کتنا ویئر ہاؤس کے اندر آ جائے اور کتنا ویئر ہاؤس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ آئے گا تو آپ کہیں گے بھی ٹھیک ہے یہ چیز بات ہو گئی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یاد کریں کہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ ویئر ہاؤس اس میں سارا کا سارا ڈیٹا رکھنا وائبل نہیں ہوتا اس کی ایک اکنامک کاسٹ ہوتی ہے اس کا ایک بینیفٹ بھی ہوتا ہے تو اسی سٹیٹمنٹ کو جب ہم زیادہ اس طرح سے بتائیں کہ اس کو کوانٹیفائی بھی کیا جا سکے وہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فائنانس کا ڈیٹا ہے ٹوینٹی گیگا بائٹ کا ڈیٹا وہ ویئر ہاؤس میں آ جائے اور جو میٹا ڈیٹا اس کے ساتھ ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے مطلب اٹ انکلوسو اس کے بعد جو ریپلیکیٹڈ ٹیبلز ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں اور اس میں گنجائش ہو ٹوینٹی پرسنٹ گروتھ کی ہاں اب یہ بات بڑی واضح ہے اب جس وقت آپ نے کہنا ہے کہ جی کہ یہ کامیابی کے ساتھ ویئر ہاؤس امپلیمنٹ کر لیا گیا ہے تو دیکھیں گے ہاں جی کیا اس میں ٹونٹی جی ڈیٹا آ ہے کیا میٹا ڈیٹا آگیا ہے کیا اس میں ریپلیکیٹڈ ٹیبلز آ ہیں اور جو گروتھ تھی 20 پرسنٹ کی کیا اکوموڈیٹ ہو رہی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اب یہ بات ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو مینیج ٹائم اینڈ منی اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو آپ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس بنائیں گے اس میں اٹ ہیز ٹو بی ٹائم باکسڈ ٹائم باکس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ڈیفائن کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم کے اندر یہ چیز کرنی ہے اور اتنے پیسوں کے اندر یہ چیز کرنی ہے یہ کوئی بلینک چیک تو ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں آپ نے چیز کو ایک فارمل طریقے کے ساتھ لے کے چلنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریسرچ اور ڈیٹا بیروس ڈیولپمنٹ میں چیزیں کامن ہیں اور وہ چیزیں کامن جو ہیں وہ اس طرح سے آتی ہیں کہ جو اسٹیپس ہیں دے ہیو ٹو بی ویل ڈیفائنڈ اسٹیپس تو آپ کیسے کریں گے اس میں کام عام طور پہ جو پہلا جو جو پہلا جو پروٹائی بنتا ہے ویئر ہاؤس کا اس پہ ایک خرچہ آتا ہے یعنی کہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں ایک امریکہ کے ریفرنس سے کیونکہ وہاں پہ زیادہ ویئر ہاؤس بنے ہیں وہاں زیادہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور وہ زیادہ اوپنلی سارا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور میں بتانے لگا ہوں آپ کو تو ایسا جو ایک ویئر ہاؤس ہے اس کے اوپر تقریباً خرچہ آتا ہے ایک لاکھ ڈالر سے لے کے اور تقریباً پانچ لاکھ ڈالر تک خرچہ آتا ہے یہ پہلا پروٹوٹائپ ہے اور یہ جو پروٹوٹائپ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیلیوریبل سیٹ کیے جاتے ہیں کہ جی یوزر یہ بتاتا ہے کہ جی مجھے یہ یہ چیزیں آپ کر کے دیں گے اور مجھے اس ٹائم کے اوپر یہ چیز کر کے دیں گے اور وہ عام طور پہ جو ڈلیوریبلز ہوتے ہیں وہ ایوری سکسٹی ڈیز یا ساٹھ دن کے اوپر کیے جاتے ہیں کہ ہر ساٹھ دن کے بعد مجھے آپ یہ چیزیں کر کے دیں گے اور مجھے سارا کا سارا سسٹم جو ہے آپ چھ سے نو مہینے کے اندر مجھے بنا کے دے دیں گے جب میں سارا سسٹم بن جائے گا اس کے بعد جو اس میں آپ اس کو امپروو کریں گے یا اس کو جو انہینس کریں گے یا جو اس میں اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آف پروٹوٹائپس بنیں گی وہ تقریبا ساٹھ سے نوے دن کے اندر بن جانی چاہیے اور ان پہ جو کاسٹ آئے گی وہ تقریبا دس پندرہ ہزار ڈالر سے لے کے تقریباً کوئی اسی نوے ہزار ڈالر تک اس کے اوپر کاسٹ آئے گی تو یہ یہ کی بات ٹائم اور منی کے ریفرنس سے کہ ان چیزوں کو آپ نے کیسے آرگنائز کرنا ہے اس کو سٹارٹ کیسے لینا ہے کیسے چیزوں کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک بات ضروری ہے وہ آتی ہے ٹریننگ کی کہ ٹریننگ کے میں کیسا کرنا ہے ٹریننگ کی کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں جیسے ہم نے شروع سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا ہیٹروجینیس سورسز سے آتا ہے وہ جو ہیٹروجینیس سورسز ہیں وہ سورسز مختلف ڈیٹا بیس سسٹمز ہو سکتے ہیں مختلف ڈیٹا بیس سسٹمس کو استعمال کر کے آپریشنل سسٹمز بنے ہوں گے اس میں جو انڈر لائن ہارڈ ویئر ہے وہ فرق ہو سکتا ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم فرق ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ڈفرینٹ اسکل سیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کی جو ٹیم ہے اس ٹیم میں ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہ لوگ موجود ہوں جو سکلز آپ کو چاہئیں یہ بہت مشکل ہے کہ ایسا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کام کرنے کے لیے ریکوائرڈ اسکلس چاہئیں تو وہ ریکوائرڈ سکلز کہاں سے آئیں گی بات یاد رکھیں کہ لوگ جو کہ اچھے سکلز والے ہوں گے وہ تو ویسے ہی مارکیٹ میں تھوڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ کہاں سے لے کے آئیں گے آپ وہ بڑا مشکل ہے کہ ان سے لوگوں کو توڑ کے لے کے آنا ہے تو وہ سکلز ایکوائر کیسے کی جائیں اس کے کچھ طریقے ہیں مثال کے طور پہ جب وینڈرز کوئی اپنے ٹولز پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اسکل کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو وہاں سے آپ ٹرینڈ لوگ حاصل کر سکتے ہیں آپ ریکوائرڈ سکلز حاصل کرنے کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک چھوٹا سسٹم ہوگا وچ از کائنڈ آف اے پروف آف کانسیپٹ اور وہاں سے آپ کے پاس لوگ ایسے ڈیولپ ہو جائیں گے جو کہ اسکلڈ لوگ ہوں گے جو کہ ٹرینڈ لوگ ہوں گے آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ سے پارٹ ٹائم بیسس کے اوپر کچھ لوگوں کو آپ ایکوائر کر لیں اور وہ آپ کی کمپنی میں کام کریں اور وہاں سے آپ کے پاس سکلز آ جائیں صرف فار دا ڈیوریشن آف دا کانٹریکٹ یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کام جو سکل آپ کے پاس نہیں ہے اس کی سب کانٹریکٹنگ کر دیں کسی اور کو دے دیں لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ سب کانٹریکٹنگ کریں گے تو پھر اس میں ذمہ داری کا مسئلہ آ جاتا ہے اس لیے کہ جب کوئی پرابلم ہوگی تو جس کو آپ نے کام دیا ہے وہ کہا کہ یہ پرابلم تو آپ کی وجہ سے ہے جو آپ کے لوگ ہوں گے اگر پرابلم ان کی وجہ سے ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مانے وہ کہیں پرابلم تو سب کانٹریکٹر کی وجہ سے ہے تو وہ ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا تو یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں یہاں سے آپ نے سٹارٹ ہونا ہے تو عزیز طلباء طالبات ہم نے وہ چار چیزیں دیکھیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے یعنی کہ ایک بڑی کرسپ قسم کی سٹیٹمنٹس ہوں ایک پرابلم ہے چار پرابلمز ہیں پانچ پرابلمز ہیں ان کو لسٹ کیا جائے ان ایمبگوس انداز میں صاف واضح انداز میں کون سی پرابلم سالو کرنی ہے جہاں سے سٹارٹ لیا جائے گا اس کے بعد یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ کرائیٹیریا آف سکسیز کیا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو چیز کرنے نکلے تھے وہ آپ نے واقعی کامیابی سے کر بھی لی اور اس کو بالکل واضح ہونا چاہیے اس کو غیر واضح نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ نے پروجیکٹ کو مینیج کیسے کرنا ہے ڈیٹا ویراؤز ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور جو لوگ ان چیزوں کو صحیح نہیں طریقے سے مینیج کر پاتے اس صورت میں یہ چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں ڈیٹا ویراؤز کے پروجیکٹ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ بہت کمپلیکس پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو یہ جو ہم نے بات کی کون کون سے اسٹیپس تھے اس کے بعد پیسہ اور وقت اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ساتھ لے کے چل لیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے کے اندر کیا کچھ کرنا ہے تاکہ جب آپ اتنے ٹائم اور اتنے پیسے میں وہ چیزیں نہ کر سکیں تو پتہ یہ چلے کہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا پرابلم ہونے والی ہے اور آف کورس جو آخری پوائنٹ اس سلسلے میں میں نے بتایا آپ کو وہ یہ تھا کہ آپ کا سکل سیٹ کون سا چاہیے اور جب آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ سکلز نہیں ہیں تو وہ ریکوائرڈ سکلز کیسے ایکوائر کرنی ہیں تو میں کافی سلائڈ سے میں آپ کو یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ آئٹریٹیو ہوتا ہے ڈیٹا ویراؤس کا لائف سائیکل آئٹریٹیو ہے آئٹریٹیو ہے تو میں آپ کو ذرا ایک ڈائگرام بھی دکھا دوں اس سلسلے میں تو جو ڈیٹا ویراؤس کا لائف سائیکل ماڈل ہے وہ اب آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکا ہے ایک نر اس کے اوپر ڈالیے یہ جو لائف سائیکل ماڈل ہے اس میں پہلے تو ہم ڈیزائن کریں گے سسٹم کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ڈیزائن کے بعد وہ پروٹوٹائپ ہے اور باقی آپ پڑھ ہی سکتے ہیں اس میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہینس کے بعد ڈیزائن کیوں مطلب ہے کہ یہ لوپ کمپلیٹ کیسے ہو رہی ہے یہ لوپ کمپلیٹ اس طرح سے ہوتی ہے انہینس کے بعد مثال کے طور پہ جو سسٹم کی جو لوڈ سسٹم پہ پڑتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے ہم نے اس طرح کا انڈر لائن ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر استعمال کر رہے تھے اب یہ نہیں یہ ہوگا یا ڈیٹا بیس ماڈل کو اب یہ نہیں یہ ہونا چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اب یہ فیچرز ہونے چاہیے اب جب ان فیچرز کو آپ ایڈ کریں گے یا اس سٹرکچر کو استعمال کریں گے تو سسٹم آپ انہینس کرنا چاہ رہے ہیں جب سسٹم کو انہینس کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ری ڈیزائننگ کرنی پڑے گی تو سسٹم ڈیزائن ہوگا اس میں ایک اور بھی سینیریو بنتا ہے جہاں پہ ری ڈیزائننگ کرنی پڑ جاتی ہے وہ صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بڑی کمپنی ہیں اور ایک چھوٹی کمپنی کو ایکوائر کرتے ہیں یا کسی اور کمپنی کے ساتھ مرج کر جاتے ہیں مرجر ہوتا ہے تو اب جو آپ کا ڈسیجن سپورٹ سسٹم چل رہا تھا پہلے وہ سسٹم تو نہیں اب چلے گا نا جی اس لیے کہ دوسرے سسٹم کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی تو اس میں آ چکی ہیں تو ان کو اب جب آپ ساتھ ملائیں گے ان کو ساتھ لیں گے سسٹم انہینس کریں گے اور سسٹم انہینس کریں گے تو سسٹم ڈیزائن کرنا پڑ جائے گا تو یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی اگر آپ دوبارہ اسکرین کو دیکھیں تو آپ کے لیے ایک میں نے انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے اسی کی کنٹینویشن اور اس سلائیڈ میں یہ ہے کہ جو پہلے آپ کے ایرو سنگل ڈائریکشن تھے یعنی کہ ڈیزائن سے جو پروٹوٹائپ تھا اصل میں وہاں بھی ایک سائیکل ہے اسی طرح جو پروٹو سے ڈپلوائے تھا وہاں بھی ایک سائیکل ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ڈیزائن سے آپ جاتے ہیں پروٹو کے اوپر اور وہ جو پروٹو ہے وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں ری ڈیزائننگ کی ضرورت ہے تو دوبارہ ڈیزائن پہ چلے جاتے ہیں جب پروٹوٹائپ کے بعد ڈپلائے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ڈپلائمنٹ میں یہ یہ مسائل ہمیں سامنے نظر آ رہے تھے تو وہ ڈپلائمنٹ کے بعد آپ دوبارہ جاتے ہیں پروٹو کے اوپر یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے والی ہے ان سائیکلس کے ریفرنس سے وہ یہ کہ جو سسٹم بن جاتا ہے وہ سسٹم آپ کا ڈائریکٹ پروڈکشن میں نہیں چلا جاتا آپ سسٹم کو جو سسٹم بناتے ہیں پروٹائپ سسٹم اس کو ڈائریکٹلی ڈپلوائے نہیں کرتے پروڈکشن انوائرمنٹ میں بلکہ اس کی ایک ٹیسٹ پروڈکشن انوائرمنٹ سسٹم پہلا جاتا ہے جہاں پہ اس پہ پورا لوڈ نہیں پڑتا وہاں اس کے اسٹریس ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کی پرفارمنس ٹیسٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس ٹیسٹنگ کے بعد جو سسٹم ہے پھر فلی پروڈکشن انوائرمنٹ میں جاتا ہے اور پھر وہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی اب آپ نوٹس پڑھیں آپ کتابیں پڑھیں غور سے ریفرنس بکس دیکھیں اور جو سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ ای میل کے تھرو ضرور پوچھئے اس کے ساتھ احسن عبداللہ اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ